بس اللہ صلی اللہ علیہ و محمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبین البادشاہ واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام انوائے واشاہ باقی تمام برادران فرحان تمام سامین سب شوق سے سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے داس کتاب دعوت شریف صبح شاہ میں سے درس نمبر ایک سو سینتالیس ایک سو ساری نمبر ایک سو چالیس. اور اولاد حمشہ کا درد نمبر ترہتر درد نمبر ترہتر اور لوگوں کی مبارکہ مت پہنچا رہا ہوں اور آج کے درد میں جو ہے دعیت شفوں کا آخر حصہ دعی طسلح یہ گوا تشف میں چار دماسمین اور حضرت خرہ سلام اللہ علیہ وسلم کو وسلہ قرار دے کر اپنی تمام حاجتوں کی برابری کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دف بلیات کے لیے ہاں جی حاجت کے لیے محمد کے اور پریشانیاں دور ہونے کے لیے دعا کر لیے ابھی دوبارہ جو ہے ایک اور توسل ہے ہاں جی وصلہ قرار دے رہے ہیں اس میں خاص طور پر پینتن پاک علیہ السلام کو اور حضرت ضیب العلمین علیہ السلام کو وصلہ کرا دے رہے ہیں تو یہ دعا بھی خاص طور پر پینتن پاک کی خاص محسوس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جیل کو بھی شامل کرنے کا مطلب یہ کہ اس واقعے ہے جی دعائے تدہیر نازل ہونے کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاں جی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم حضرت زہرہ کے دولہ سرا پہ تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرہ سے نمایاں مجھے ضملوں نے مجھے چادر پہنا دے کمبل پہنا دے نے پہنا دے اتنے میں حسن حسین السلام کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے کمبل میں بٹھایا اس کے بعد علیہ السلام, آئے ان کو بلائے حضارہ السلام علیہ الب لائحر سلم اللہ علیہ السلام کو بھی بٹھایا اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کیا اللّہ اہل باوت اے اللہ یہ میرے اہل تھے عناصل ملمن صحرمََََََََََََََََن ميرا جو ہے امن صلح اور آشتى ہوگا سے جو ان سے امن صلح سے رہیں گے اور میرا جنگ ہوں انہيں لوگوں سے جو ان سے جنگ کرتے ہیں ہاں جى جی اے اللہ اور پھر اللہ ان كے پاكى تہارت کے اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جیوی الامین کے ساتھ جو ہے آئے تفہیر بھیجا اور اسے آئے تخیر نمایاد اللہ علیہ السّلم کنصح بیت و وائے تہرکم تدھیرا اور جیویل الامین کو بھی آپ نے اس صدر میں اجازت دے دیا تو اس لیے پانچ ہستیوں پنجن پاپڑ جبی الامین کا ہنجی جو وہی الہی کا امین ہے ان کو بھی اس چادر میں داخل فرمایا تھا تو اسی حالت نورانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پانچ ہشیوں کو وصلہ دے کر اللہ کے حضور میں دس پر دعا ہوتے ہیں تو حلم دعایت شفا پارچ کے بعد پھر اس توصل خمسہ کو توصل خمسہ سے مشہور ہے البتہ اس میں پنجن پاک لکھا ورنہ جیبی الامین کو ملا کے چھٹا بھی ہے اس کی طرف بھی اشارہ دعا کے اندر دعایوں شروطِ الہ برمت حمست نلتِ و, و, و محمد و علی و فاطمت و الحسن و الحسین و اسعدسم زبراء علیہم السلام انتہا منآت دنیا ولاخرت برحمد یا یارحم و سرور کائن سلوۃ اللہ صلی اللہ محمد و ولمت عمر دعائے اس کی شروع میں الہی ہے اس میں الہن الگ لفظ ہے ہی یا الگ لفظ ہے یہ یا میرے کے معنی میں ہے تو الہ الہن عربی زبان میں محبود خدا اللہ کے معنی میں تو الٰی یعنی اے میرے اللہ اے میرے محبود اے میرے رب اے میرے پروردگار کے معنی میں بھی بحرمت حرمت کا عربی زبان میں معنیٰ جو ہے یعنی حرمتن کا معنیٰ یہ اس کی جمع حرومات اور حرومات اور حرامات دونوں آیا ہے جمع اور اس کے معنی ہے حرمت کے معنیٰ ہے پاکی تقدس واجب الاحترام ہونا مقدس ہونا واجب تعظیم ہونا محترم ہونا احترام تعظیم تقریم عزت قدر منزلات قدر لحاظ پاک مقدس یہ سب الفاظ ہے المجد نامی عربی لغت میں تو یہاں پر مراد جو ہے الہی بھی حرمت سے مراد ہے یعنی اللہ جو یہاں پاکی تقدس تعظیم تکریم قدر و منزلات سب مراد ہے ان میں سے جو بھی معنی لے لیں سب صحیح بنتا ہے یعنی الہی اے میرے اللہ بحرمت یعنی پاکی یہاں پر جو بے حرمت آگے آ رہے ہیں جو آپ و بحرمت پانچ کے معنی میں وہ پانچ ہستیاں ہاں جی ہم اللہ حمسِلّتِ وہ پانچ حسین وہ پانچ حسیاں کون سے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا محمد ان پانچ حسیوں میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی اور اس کائنات کا کا عادت خدا حضرت محتصر وال عظیم ہستی والین اور علی علیہ علیہ صلاۃ والسلام آپ کا نام اللہ کس میں اللہ سے مشتق ہے فاطمہ تو السلام اللہ علیہ و ححسن حسین اور مولا امام حسن علامہ حسین ان پانچواں ہستی کے خو ہیں ان پانچواں یہ پانچواں ہیں اور ان میں سے چھٹا سادش چھ ہیں ان میں سے اور ان میں سے چھٹا ان پانچ کو چھ کرنے والے ہستی جبرایل علیہ السلام جبرایل ہیں چھٹا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان سب پر سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ کی ان سب پر سلامتی نازل ہو ان سب کو وصلہ قرار دے رہے. تو یہاں تک تجمہ یوں من جائے گا الہی اے میرے اللہ اے میرے رب اے میرے مربود بحرمت اے حمس و محمد و و فاطمہ والحسن حسن و بحرمت یعنی کیا ہے معنی آپ کو پہلے کر دیا اے اللہ حسن حسن محمد علی حسن حسین فاطمہ حسن حسین اور چھٹا جب علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ با یہاں اس واسطے کے معنی میں وسیلے کے معنی میں ان سب کی حرمت کا واسطہ تو حرمت یعنی ان سب کی تیرے درگاہ میں جو تقدس ہے ان سب کی مقام پاکی کا واسطہ اے اللہ علی فاطمہ حسن حسین جب علیہ السلام کی تعظیم اور تقریم کا واسطہ جو تیرے درگاہ میں ان کے لئے ہیں اے اللہ پیارے نبی ان پانچ یہ پانچ حسیاں محمد مصطفیٰ صلی السلم علی فاطمہ حسن حسین اور چھٹا جبریل علیہ السلام کی قدر و منزلات کا واسطہ جو تیرے درگاہ میں ہیں تو ان سب کے جو ہیں پاکی تقدس تعظیم تقرین قدر و منزلت عظمت واجب و تعظیم ہونا اللہ کی درگاہ میں پاک و مقدس ہونا ان سب کا وسیلہ دے جو اللہ درگاہ میں ان کے لئے ہیں اللہ کی درگاہ میں ہم کیا مان رہے ہیں سب کے حوصلہ دے کر انتہ فزنا سب کے حوصلہ دے کر اصل جو چیز اللہ سے مان ہے وہ یہ ہے انتہ فضنہ منافات دنیا و اللہ تو تحفظ حافظ یا فضو سے حفظن سے ہیں اس کی معنی جو ہے ضائع ہونے سے بچانا طلف ہونے سے بچانا جس میں تحفظ الگ ہے نہ الگ نہ ہمارے ہم کے معنی میں تحفظ حافظ تو ہمارے حفاظت کریں تو حفظ یا سے تحفظ ہیں مخاطب کا سکے ہاں جی تو یہاں پر کیا ہے حافظ یا حفظن کے معنی بچانا ضائع ہونے سے بچانا طلب ہونے سے بچانا خراب ہونے سے بچانا محفوظ کرنا پناہ دینا پاسبانی کرنا بچاؤ کرنا تحفظن حفظ کے معنی دستگیری کرنا حفظ کے معنی دفاع کرنا تو یہاں پر جو دعا کے اندر محفوظ رکھنا پناہ دینا پاسبانی کرنا دستگیری کرنا بچانا سب مراد ہے تو معنی کیا بنے گا معنیٰ پھر یہ بنے گا اے اللہ پنجن پاک جو کہ محمد صلی اللہ وسلم علی فاطمہ مہاتان حسین علیہ وسلام ہیں اور جیوری علیہ السلام ہیں ان سب کے پاکی ان سب کے تر درگاہ میں موجود مقام تقدس اور ان سب کے تیرے حضور میں موجود تعظیم و تغرین ان سب کا تیرے حضور میں موجود قدر و منزلت اللہ ان سب کا میں تیرے درگاہ عظمت میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ انتہا فضنا اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما اے اللہ تو ہمارے تو ہمیں معاونت ہمارے حفاظت فرما ہمیں پناہ دے دے ہماری پاسبانی اور حفاظت کریں ہماری دستگیری فرما ہمیں بچانا کن چیزوں سے بچانا من آفات من سے کے معنی میں آفات دنیا آفات آفت ان کی جمع ہے اس کا معنی لغت بھارسی لغت میں لکھا ہے آسیب جی بلا زیان نقصان یعنی ہر ان کی بلاؤں سے آفات یعنی بلاؤں سے اور نقصانات سے ہاں جی اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے آسیب سے اور نقصانوں سے ہمیں بچا کن سے من آفات دنیا یہ آفات جو ہے ان کی جمع جمع جب اضافت ہوتی ہے تو معنی عموم کو بھاجا دیتا ہے تو اے اللہ ہمیں بچا ہر قسم کی ہر قسم کے بلاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں کی دنیا آخرت دونوں کی ہر قسم کی بلاؤں سے ہر قسم کے زیان و نقصان سے ہر قسم کے سے اے اللہ تو ہمارے حفاظت فرما اور قیامت کی جو ہے دنیا کے آفات یہ ہیں کہ انسان تاندست ہونا مالی طور پر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا دشمن کا مسلط ہونا مریض ہو کے رہنا جی اور فخر و فاکہ ہونا بیا روح ہونا دنیا میں طرح طرح کی یہ جو پریشانیاں جو ہمیں لائق ہوتی ہیں ان تمام آفاتوں سے کمزوریوں سے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما اور جو دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں اپنی تکلیف باعث پریشانی باعث مشکلات ہاں جی اس میں سب کو اس میں جمع کیا ہر قسم کے آفات ہے دنیا دنیا کی ہر قسم کی بلاؤں سے ہر قسم کے زیان و نقصان سے ہاں جی ہر قسم کی پریشانیوں سے دکھ درد سے ہاں جی تکلیفات سے اے اللہ ہمیں بچا بل آخرت اور آخرتی آخرت کی آخرت کی عذاب دیکھو عظین گرامی انسان جو ہی دنیا سے رسد ہو جاتا ہے ہاں جی قبر اس کا آخرت کا پہلا منزل ہے اذین اس قبر کے بارے میں اللہ کی پیارے نبی نے فرمایا یہ قبر جو ہے جنت کے باغچوں میں سے ایک بادشاہ ہے مومن کے لئے اور جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے کافر منافق ہاں جی ظالم جبار لوگوں کے لئے اور فشق و حجور میں ہمیشہ غرق رہنے والے لوگوں کے لئے گنہ کے لئے قبر جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے تو یہاں سے جو آخرت شروع ہو جاتی ہے آخرت کے مراحل پھر قل قیامت کے میدان حشم اور عالم برضخ انسان جتنا آرسہ رہے گا جن کے دنیا میں کچھ ایمان اور عمل سالے ہیں ان کے لیے وہ ہاں جی بہت خوبصورت زندگی ہے خوشحال زندگی ہے اور جن کے ایمان اور عمل صالح نہیں ہیں ان کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ زندگی ہے تو, تو قبر کی تمام آفتوں سے اس کے بعد کل میں عالم برضہ کی تمام پریشانیوں سے تکلیفوں سے اور کل خصوصاً جو ہے میدان حشر میں حاصل ہوگا وہاں کی پریشانیوں سے وہاں کی تکلیفات سے وہاں کے نقصانات خساروں سے گاٹوں سے اور پھر جو ہے جہنم سے سب سے بڑی آفات بلائی آخ... آخرت جو ہے آفات آخرت میں سے جہنم میں عظہ میں جہنم جو ہے کوئی معاملی چیز نہیں ہے قرآن ہیں وہاں جہنمی کو جو ہے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور یوں سمجھو آنکھ جو ہے نارمو سدا کا نارن تلازا کا ہاں جی تو نارنتلازۂ بڑھتی ہوئی شعلہور آنکھ اور ہم نار مو سدا یعنی ایسے آگ کی تنور ہیں ہاں جی اس میں آگ کے ستون نے اس میں بندے کو پھینکیں گے اوبر سے ڈکنا بند کیا ہوا ہے ہاں جی وہ سستوں سے اللہ سے درخواست کی اللہ ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دو خطاب آئے گا چپ رہا ہو تمہارے عذاب میں کوئی تافی نہیں ہوگا تم صبر کرو یا نہ کرو قرآن فرمین کو زقوم نامی درخت سے کھلایا جائے گا اس کے پھل کو اس کے پھل کے بارے میں فرمائے انتہائی لچکدار ہے انتہائی اس کا حل اور انتہائی شدید کڑوا ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے ایسے تغلف دہ کھانے ہیں فران فرماتے ہیں ان کی جانب کے آگے ان دھانوں کے کھال کو ہم جل جا خال جل جائے گا جو ہی کھال جلے گا ہم دوبارہ کھال ہوگائے گا کل ماں نظیج جلو دو بد دل نام جلو ہاں ان کے خال جل جل دوبارہ کھال ہوگا دیں گے جن مرما جہنم میں جو ہے سام ہے بچھو ہے طرح طرح کے جو ہے تکلیف دے عذابات ہیں غلو زنجیر ہیں قرآن فرمایا ستر ستر گس کی آخ کے زنجنوں میں باندھ دیا جائے گا جہنم میں پھینک دے گا تو توقے گلے میں جو ہے اس کو گردن ہلنے جلنے نہیں دیں گے تو عذین گرہ یہ سب آخرت کے آفات ہیں یہ یہ دعا بہت جامع دعا زین گرہ میں یا اللہ ہماری حفاظت فرما من آفات دنیا تمام دنیا کی تمام آفاتوں سے بلاؤں سے مشبتوں سے ہاں جی تکلیفوں سے اجیتوں سے پریشانیوں سے نقصانات سے سب چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما جو دنیا میں ہمارے طرف متوجہ ہو سکتی ہے یا جس میں اندان مبتلا ہے یاد مبتلانہ یا, یا گناہوں سے گناہ بھی دنیا کی سب سے بڑی آفات ہیں اخرت کو خراب کرتے ہیں اصل آفت تو دنیا میں گناہ ہیں بد اخلاقی ہیں کفر ہے نفاق ہے حسد ہے بغوش ہے کینہ ہے کیونکہ انہیں برائیوں کا نتیجہ کا قیامت میں عذابات کی شکل میں انسان کو دیا جاتا تو یہ سب دنیاوی ظاہری آفتیں اور باطینی آفتیں سب مرادیں ہیں گرم تمام آفات دنیا جو انسان کی روح کو بھاشت کر دیتی ہیں یا جسم کو بھاشت کر دیتی ہیں روح کو خراب کرنے اس کو ہان عزت پہنچاتی ہے جسم کا عزت پہنچاتی ہے ان تمام آفاتوں سے اللہ میں تر درگاہ میں پناہ آتا ہوں اور آخرت کی جہنم کی تمام عذابات سے اور آخرت مرنے سے لے کر تعمیدان حشر میں پہنچے حساب کتاب ہو کے جنت جہنم میں پہنچنے تک گونجی والی تمام تغل علی پریشانیاں سے اور پھر جو ہے جہنم کی عزتوں سے ہان عذابات سے اللہ ہمارے حفاظت سرما ہمیں محفوظ ورنہ کیونکہ اللہ ہے جو ہمیں دنیا میں ان تمام ظاہری باتیں نہیں بلاؤں سے مثبتوں سے ہمیں بچا سکتے ہیں اسی کی دست قدرت میں ہیں اور کل قیامت کے جہنم کے عذاب سے بھی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتے قبر کے عذاب سے بھی اسی اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتے ہیں عالم برض کی پریشانیوں سے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتے ہیں جنت کی عظیم نعمت بھی وہی اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں پہنچا سکتے ہاں جی اعلیٰ برزخ میں ہمارے قبر کو جنت کے بادشاہ بھی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے لہذا ان عظیم حشیوں کو ہاں جی اللہ کی پیارے حبیب جو اللہ کے اللہ کے بندوں میں سے سب سے اللہ کے حضر میں پسندیدہ ترین محبوب ترین مقرب ترین حشیاں اللہ کی پیاری نے حضرت محمد صلی اللہ کے خلق اول آخرین میں سے پھر مولا علی فاطمہ زہراعطن حسین علیہ السلام اور شکرہ جیوی علیہ السلام انہیں اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کی تازیم عظمت قدر و منزلت کو وسیلہ دے کر اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انتہا یا اللہ ہمارے حفاظت فرما من آفات دنیا والا دنیا کے تمام آفاتوں سے تمام بلاؤں سے ظاہری باطنی ہر تکلیفوں سے ہر آزماشد سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما بے رحمت گاہ یا رحم رحمت یعنی اللہ کے لطف و کرم شاقت مہربانی کے معنی میں ار ہم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحمی رحم کرنے والا اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ذات تیرے رحمت واصح کا واسطہ کہ ان تم پانچ ہستیوں کے توسط سے حرمت تعظیم کا واسطہ تو ہمیں دنیا حد کی ہر آفات سے ہمارے وہاں فرما آخر میں برسرور کائنات سلوات اللہ صلی علی محمد علیہ اللہ کائنات کے سردار حضرت محمد کائن سرور سردار کی مان کائنات تمام عالم تمام عالم دنیا حرت سب کے سردار پر تیری طروت تیری رحمتِ نازل فرما پھر اللہ عمر صلی اللہ علیہ محمد وال محمد پھر اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہے تو اپنی فضل و رحمت سے محمد علمد پر اپنی طروط اور اپنے سلام اور رحمتِ نازل فرما اللّہ مد صلی اللہ محمد وال محمد بسربرقائن اصلات اللہ وسلم الحمد الحمدللہ اوراد خمسہ جو ہے ساحر اللہ عظیم اس سے پہلے کلمہ طیبہ سے اس سے پہلے شروع طیبہ سے شروع ہوا ہے اور ترہتر درسوں میں ہمارا یہ دعا, دعا دعا اوراد خمسہ دعا, دعا, دعا تشف ہواسل دعا خمسہ کمپلیٹ ہوا آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ ہمارے طورقات اور ظفر فرما آمین الحمد اللہ